تم فرماؤ میں اپنجان کے برے بھلے کا ذاتی اختیار ناؤ رکھتا مگر جو اللہ چاہے ہر گرو کا ایک ودا ہے جب ان کا ودا آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹی نہ آگے بڑھیں